ان مسلمان جب وہاں پہنچے تو دشمن کا خوف ان پر تعریف ہو گیا اور دشمن کے خوف کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ بدر کے مقام پر جہاں پر کنواں تھا اور وہ زمین جو نرم تھی اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا اب پینے کے لیے پانی نہیں وضو کے لیے پانی نہیں کچھ رات کو سوئے تو ان پر غسل فرض ہو گیا اب غسل کے لیے پانی نہیں بڑی پریشان ہوئے تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر تم حق پر ہوتے تو یہ بتاؤ کہ اب تم نمازیں کیسے پڑھو گے یہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں اور غسل کے لیے بھی پانی نہیں اللہ تبارک کا بطالہ نے یہ کرم کیا کہ رات کو بارش ہوئی اور وہ جو بارش ہوئی مسلمان جس زمین پر تھے وہ ریتیری زمین تھی تو بارش سے مٹی جم گئی مسلمانوں کے پاؤں مضبوط ہو گئے مسلمانوں نے فوراً جو ہے گڑے کھودنے شروع کیے اور ان بارش کے پانی کو گڑوں میں جمع کر لیا اس سے انہوں نے وضو بھی کیا اور غسل بھی کیا اور کافر چونکہ وہ نرم زمین پر تھے جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گئی اور ان کے لیے وہاں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا اور جہاں تک خوف کا تعلق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ کرم کیا کہ مسلمانوں پر اونگ کو مسلط کر دیا گیا اونگ اور میدان جنگ میں ہلکی سی اونگ کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے جب اونگ آئی تو یہ چند لمحات کے لیے اونگ آئی مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ چلتے چلتے انہیں اونگ آنے لگی ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس اونگ نے ان پر اتنا اطمینان کو نازل کر دیا کہ کافروں کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا اور ان کی تھکن بھی دور ہو گئی اور یہ مکمل تازہ دم ہو گئے امنتم من ہو جب تم پر اللہ تعالی نے سکون دینے والی اونگ کو مسلط فرما دیا اونگ کو نازل فرمایا عمسما ما ان اور تم پر آسمان سے پانی کو نازل فرمایا لیو تو اس پانی کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے بن کم رج شیفان <الشَّيطان> اور شیطان کی پلیدی تم سے دور ہو جائے اللہ تعالی تم سے دور کر دے یعنی تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ ولی بھی تو اور یہ بارش اس لیے نازل ہوئی اور یہ اونگ اس لیے نازل ہوئی تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائے اور یو سب بھی تبھی اقدام اور بارش کی برکت سے مٹی جم جائے اور تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں از یو شی ابو کرو جب تمہارے رب نے وہی فرمائی فرشتوں کی طرف جن فرشتوں کو غذبۂ بدر میں بھیجا گیا ان سے فرمایا گیا انی معاکم اے فرشتوں بے میں تمہارے ساتھ ہوں فثبت اللذین آمنوں پس ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور انہیں حسنہ دو سالقی فی قلوب اللذین کفر الرعبہ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روغ کو داخل کر دوں گا فضربو فوق الاعناقی پس تم ان کی گردنوں پر تلوار کی ضرب مارو فرشتوں سے فرمایا گیا ود رب مین کلان اور ان کافروں کی ہر جوڑ پر کوڑوں سے ضرب لگاؤ تو کافروں کی جو لاشیں پائی گئیں ان کے جوڑوں پر آگ کے کوڑے لگنے کے نشانات موجود تھے صحابہ کا کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو بڑھاتے اور تلوار اس کی گردن کے قریب پہنچتی تو اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس کی گردن کو اڑائے خود بخود ہم دیکھتے کہ گردن الگ ہو جاتی ہے یہ حضور نے فرمایا آسمانی مدد تھی ذالک کا بھی ان شاخ اللہ رسول یہ اس وجہ سے یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی یہ کافر ومن يشاقق اللہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے فعن اللہ شدید و پر بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے ذلكم فضوح کہ ان کافروں سے فرمایا گیا اے کافروں چکھو اس عذاب کو یہ تو دنیا کی تکالیف ہیں وہ ان نہ لل کا فری اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے اب مسلمانوں کے اصول بیان کیا جا رہا ہے یا اوینا آمن اے ایمان والوں اذا عقی تو مل لدین کا فرو جب بھی تمہارا مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو فلا تو ادبار تو تم اپنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا مقابلہ بہادری سے کرنا ومئی یو ولیم یوم دب رہو اللہ متحر فلی او متحیزن الفی فقد من اللہ فرمایا کہ جو کوئی اس دن یعنی جنگ کی حالت میں فرار اختیار کرے پیٹھ دے کر بھاگ جائے اس کے لیے اللہ کا غزب ہے ما واہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بھی اور وہ کتنی بری جگہ ہے پلٹنے کی تو میدان جنگ سے دشمن کے مقابلے کے وقت مسلمانوں کا بھاگ جانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے لیکن اس آئےت قریبا کے درمیان میں فرمایا گیا اللہ متحرف دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر مسلمان میدان جنگ سے بھاگے تو اس کے لیے جائز ہے ایک تو فرمایا اللہ موتاحر ریف کوئی جنگی چال ہو جنگی چال کے طور پر کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے پیچھے ہٹے اور کافر جب بے خوف ہو جائیں تو دوبارہ حملہ کر دے تو اب بھاگنا جو ہے یہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں بلکہ کافروں کو چال میں لینے کے لیے بھاگنا ہے تو یہ جائز ہے او موتاح یہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے ہماری تعداد بہت کم ہے اور ہم سب شہید ہو جائیں گے تو شہادت بہت بڑا رتبہ ہے پھر ہمارے پیچھے جو لشکر ہے اس کی تعداد بھی بہت کم ہے انہیں بھی کافی شہید کر دیں گے تو وہ پیچھے بھاگے اور بھاگ کر اپنے اس لشکر سے مل جائے اور دونوں لشکر مل کر پھر حملہ کریں تو اس طرح کافروں کا مقابلہ آسانی سے ہو سکتا ہو تو اب بھاگنا میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنے لشکر سے مل کر پھر دوبارہ حملہ کرنے کے लिए او موتاحی زن علافی یا کسی لشکر سے ملنے کے لیے ہو تو پھر بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے میدان بدر میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کو لیا اور یہ مٹی آپ نے ان کافروں کے اوپر پھینکی اس مٹی کا پھینکنا تھا کہ کافروں کو روب دبدبا تاری ہو گیا ان کے حوصلے پست ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تو قرآن مجید فقان حمید نے اس مٹی کا بھی ذکر کیا اور جس تیزی کے ساتھ مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا اس کا بھی ذکر فرمایا اور بڑی شان کے ساتھ اشاد فرمایا فالم تخت پس تم نے ان کافروں کو قتل نہ کیا ولا اللہ قتلہم بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا وما رمعیتا اور اے محبوب آپ نے کنکریاں اور خاک کو لے کر نہ پھینکا رمعیتا جب آپ نے پھینکا ولا کن اللہ رما بلکہ اللہ نے اسے پھینکا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی کیا معنی ہے کہ جب آپ نے مٹی پھینکی ہے تو قرآن مجیب فقان حمید فرماتا ہے آپ نے نہ پھینکا اللہ نے پھینکا تو اس سے مراد یہ فرمایا گیا کہ پھینکنا تو آپ کا تھا لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی قدرت کا ظہور تھا اور کافروں پر رو و دب دبدبا اللہ نے نازل فرما دیا کیونکہ نبی کا جو فیل ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے من ہو بلانا اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی مومنوں کو اچھی آزمائش کے ذریعے آزمائے اس کا امتحان ہو مومنوں کا اور جو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ بدری صحابہ ہے ان اللہ سمیم بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے غالکم ان اللہ مومن کئی دل فریم اس واقعے میں یہ بھی نصیحت ہے بے شک اللہ تعالی کافروں کے فریب کو کمزور کرنے والا ہے ان فقد الفتح اے مسلمانوں تم فتح طلب کر رہے تھے تو تمہیں فتح مل گئی اس کے ایک معنی تو یہ ہے اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ تم فیصلہ طلب کر رہے تھے فیصلہ تمہیں مل گیا فیصلہ آ گیا بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کفار ہیں کہ کفاروں نے جب یہ غزبائے بدر کے موقع پر لشکر لے کر ابو جہل نکلا تو یہ خانہ کعبہ پر گیا اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اس نے کہا کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے اور اگر حضور حق پر ہیں تو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے تو اس وقت تمام کافروں نے اس کی یہ بات سنی تھی تو فرمایا گئے کافروں تم نے فیصلہ طلب کیا تھا اب فیصلہ آ گیا اب تمہیں اس بات کو یقین کر لینا چاہیے کہ حضور ہی حق پر ہے اور اسلام ہی سچا دین ہے وہ ان تن اور اگر تم باز آ گئے اور توبہ کر لی ایمان لے آئے فہ و خیر تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَإن اور اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی نعود تو ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے ولن تو تمہارا لشکر تمہارا مال اسباب تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا ولاؤ کا سورت اگر چی وہ کثرت سے ہو وہ المؤمنین اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے